اگر غیر مسلم مسلمان ہونا چاہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے یہ بہت ہی بہترین مسئلہ کسی صاحب نے پوچھا اللہ تعالیٰ انہیں جزائر تھا فرما ذرا پانی لا کے رکھ دو کلاسو ٹھیک دیکھیے کوئی مسلمان کوئی کافر مسلمان ہونا چاہے تو کوئی عالم فوراً اسے کلمہ پڑھائے توبہ کروائے پچھلے مذہب سے توبہ کرے کہ سچے دل سے میں اسلام قبول کرتا ہوں کلمہ طیبہ کلمہ شہادت اور اگر پانچ کلمے پڑھا دیں چھ کلمے پڑھا دیں اور اردو میں بھی کہا دیں کہ میں اپنے پچھلے گنا سے توبہ کرتا ہوں پچھلے مذہب سے بیزار ہو کر اور میں سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں صرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ لے وہ مسلمان ہو گیا اس میں جو ایک حساس مسئلہ ہے جو آپ کے سننے اور سمجھنے کے لائق اور عموماً میں نے دیکھا کہ لوگ مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے اس کا شکار ہو جاتے ہیں وہ کیا ہے مسلاً آپ کو کوئی کافر عیسائی ہندو ملے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں آپ نے کہا اچھا اچھا آپ مسلمان ہونا چلو مولانا کے پاس چلتے ہیں وہ تمہیں مسلمان کریں گے لہذا مولانا کے پاس لے کر کے گھوم رہے ہیں اچھا بعض رنگ روٹ اور مولوی بڑی معذرت کے ساتھ جو مسائل نہیں جانتے اچھا انہوں نے کہا آپ کو اسلام قبول کرنا آپ ایسا کیجیے ابھی تو میں ذرا مصروف ہوں آپ زہر کی نماز میں آئیے. جمعہ کی نماز میں آئیے آپ تو آپ کو مسلمان کریں گے تاکہ لوگوں کے سامنے ماشاءاللہ اللہ آپ کا اسلام قبول کیا جائے نے نے لکھا کسی شخص نے, یہ عالم نے, اس آدمی کو جو مسلمان ہونے کے لیے آیا کلمہ پڑھانے میں ایک منٹ کی بھی تاخیر کی تو یہ کافر ہو جائے گا یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اب جب یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو اب کیا کرے گا یہ تو اب یہ کیا کرے گا تجدید ایمان بھی کرے گا اور تجدید نکاح بھی کرے گا کون شخص کہ جس نے اسلام قبول کرانے میں تاخیر کی مسئلہ تاخیر کی کئی وجہ ہو سکتی مثلاً کہ مصروف ہیں کوئی دس بجے آیا جی زور کے نماز میں آئیے آپ اب یہ تین گھنٹے تک جو یہ کافر رہا کیا مطلب ہوا کہ مولا نہ کیا کسی شخص کے کلمہ نہ پڑھانے پر کہ یہ تین گھنٹے یا دو گھنٹے کافر رہنے پر یہ راضی رہا آری رہی سمجھ یعنی کہ یہ تین گھنٹے مزید کافر ہے اس کے کفر پر یہ راضی رہا کفر پر رضا جو ہے یہ بھی کفر ہے